الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاۃ والسلام على سید خاتم النبیین محمد المبیامرسلین اجمعین اما محمدینسمعین میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ چل رہا تھا اس سے پہلے دشمنوں سے جہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے کیا مقاصد تھے اور اس کے کیا اصول تھے اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی آج کے خطبے میں اسلام کا جو سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا پہلا جہاد غزو بدر اس کو نمونہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غذبات میں بھی کیا معمول تھا اس کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے غز بدر یہ اسلام کا پہلا باقاعدہ جہاد تھا اس کے پیچھے کیا اسباب تھے مختصراً اس کی طرف پچھلے خطبات میں اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ مکے والے مختلف طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے کبھی چھاپہ ماروں کے قافلے بھیجتے تھے کبھی اور کسی طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تدارک کے لیے دشمنوں کی جو تجارتی قافلے شام جاتے یا آتے تھے تو ان کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کر دیے تو اسی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو مکے کا ایک لیڈر بھی تھا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا ایک بہت بڑا قافلہ جو قریش کا پورا سرمایہ لے کر شام جا رہا تھا اس کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا وہ قافلہ نکل گیا واپسی پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات ملی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنے کے لیے تین سو تیرہ یا کم و بیش صحابہ کو لے کر ان کے تحقب کے لیے نکلے تھے اس وقت تک جہاد کرنا ہے یہ مکمل طور پر معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن پوری تدابیر اختیار کی پہلے تو صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جو قافلہ آنے والا وہ کہاں تک پہنچا ہے اس کے نکلنے کی خبر صحیح ہے یا نہیں تو اس قافلے نے آ کر اطلاع دی تو اللہ کے رسول کا یہ جو جہاد تھا اس میں آپ کو دونوں چیزیں شانہ بشانہ نظر آئے گی ایک تو اللہ پر پورا بھروسہ اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور دوسرے تدابیر اور وسائل کو بھی پوری طرح اختیار کرنا تو اس کے لیے پہلا کام آپ نے جاسوسوں کا نظام جاسوسی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا منظم تھا تو اللہ کے رسول نے دو صحابہ کو بھیجا ان کی طرف سے جب رپورٹ ملی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اس میں خاص طور پر انصار کی رائے کا آپ کو انتظار تھا اس لیے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے مدینے میں کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے لیکن باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلے میں بھی ساتھ دیں گے اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں انصار اس اقدام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں تو بار بار اللہ کے رسول رائے پوچھتے تھے تو مہاجرین رائے دیتے تو پھر پوچھتے تو انصار سمجھ گئے تو حضرت سات بن محاذ جو بڑے ذہین تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ جہاں چلنے کا حکم دے دیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور حضرت مقداد ایک صحابی تھے وہ بھی انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم موسا اور اس کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ هنا حضرت موسا نے جب اپنی قوم کو دشمنوں سے مقابلے کے لیے بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے رب کے ساتھ چلے جاؤ ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں تو حضرت مقداد نے کہا کہ ہم اس طرح کہنے والے نہیں ہیں آپ چلئے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں تو اللہ کے رسول کو اطمینان ہو گیا تو مشورہ کر کے چلے اب مدینے سے نکلنا تھا تو مدینے میں بھی نماز کی امامت کے طور پر عبداللہ احمد مکتوم جو نابینا صحابی تھے اپنی طرف سے ان کو مقرر کیا اور پھر مدینے کا ایک امیر بھی حضرت ابو لباب کو مقرر کیا اس میں ساری چیزیں بتا دی کہ کسی علاقے کو اگر ذمہ دار کہیں جائے تو اپنا نائب چھوڑ کر جائے وہاں پر چاہے وہ محلے کے اعتبار سے ہو مسجد کے اعتبار سے ہو علاقہ کے اعتبار سے ہو جو ذمہ دار ہے وہ اگر نکل رہا ہے تو اپنی نیابت کے لیے کسی کو چھوڑ کر جائے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت بھی اپنے معاملے کو بہت پوشیدہ رکھتے تھے حضرت کابن مالک خود کہتے ہیں کہ غزوے تبوک کے موقع پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد کے لیے نکلتے تو کہاں جانا ہے اوپن بیان نہیں کرتے تھے کہیں دشمن تک خبر نہ پہنچے صرف غزو تبوک چونکہ بڑا سفر تھا اس لیے کہا تھا کہ بہت دور جانا ہے تیاری اسی طرح کیجیے ورنہ عام طور پر اشارہ کرتے تھے کھل کر کوئی بات نہیں بتاتے تھے غزو بدر کے موقع پر بھی یہی یہ تھا صحابہ نے لکھا ہے بالکل پوشیدہ معاملہ تھا جو ساتھ ملے ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جب آگے پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ تو نکل چکا ہے لیکن اس قافلے نے مکے والوں کو اطلاع دی تھی کہ مدینے سے ایک قافلہ ہمیں روکنے کے لیے آ رہا ہے تو مکے والے پوری فوج لے کر نکل گئے آسمان آس پاس کے جتنے بھی قبائل تھے ان کو بھی ابھارا اور مکی کے جتنے خاندان تھے ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی آدمی شریک ہوا اور ایک مضبوط لشکر لے کر وہ مقابلے کے لیے نکلے جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے لیکن کفار اب مقابلے کے لیے موجود ہے اب اللہ کے رسول نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا, کیا جائے تو مشورہ یہ ہوا کہ اگر ہم واپس چلے جائیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم بزدلی کر رہے ہیں ہم ڈر رہے ہیں تو اس لیے اب آئے ہیں تو مقابلہ کر کے ہی جانا ہے تو بدل کے میدان میں گئے تو ایک جگہ پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ڈالا تو ایک صحابی تحباب منذر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس جگہ پر آپ اترے ہیں کہ یہاں اترنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا جنگی ٹیکنیک کے طور پر آپ نے اس جگہ کو اختیار کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے میں نے اپنی طور پر منتخب کیا ہے تو حضرت حباب نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے دوسری جگہ بتائی اس جگہ پر اترنے کے لیے کہا کہ پیچھے پانی کا کنواں تھا کہا کہ ہم سامنے رہیں گے کہ مشرقوں کو پانی نہیں مل سکے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اس میں ہمارے لیے بھی بڑا پیغام ہے آدمی کتنے بڑے مقام پر فائز ہو مشورے سے وہ بے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ امرا بین مسلمانوں کی جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے مشورہ کرتے اور مناسب ہوتا تو ان کے مشوروں کو قبول کرتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رات میں سونے کے لیے کہا اور خود سوئے نہیں خود پہرا دینے کے لیے رات بھر جاگتے رہے صحابہ کو سلایا تاکہ صبح میں جب حملے کا وقت آئے تو تازہ دم رہے. جو تدبیر جتنی ہوتی وہ اختیار کیا اور خود رات بر اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے رہے دیکھیں ایک طرف ایک, ایک طرف سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر طرح کی تدابیر کو وساویل کو وسائل کو جو آپ سے بند پڑتا تھا اپنے اختیار کیا اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جڑگڑا کر اللہ سے دعائیں شروع کر دی پھر صبحوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور صف بندی جو کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی ٹیکنیک اپنائی تھی اس زمانے تک عربوں میں صف بستہ ہو کر لڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا وہ کیفم اتفق ایسی کود پڑتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صفوں کو ترتیب دیا تاکہ ایک صف آگے رہے تو پچھلی صف تازہ دم رہے اور اللہ کے رسول کے لیے خیمہ بنایا گیا وہاں سے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشورے دیتے تھے تو اللہ کے رسول نے صف قائم کیا اور پھر اس اپنے خیمے میں چلے گئے پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگے ایسی دعائیں کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے آخر میں کہا کہ اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائے گی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی آخری حوالہ دیا اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر یا اللہ تو مدد کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابو بکر نے پیچھے سے اللہ کے رسول سے اٹھایا کہا کہ بس بد اللہ کے رسول بس تو اللہ کے رسول اٹھے تو اللہ کے رسول کو اوپر سے خوشخبری آئی اللہ کے رسول نے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لی ارے سی بیگ دیا پھونک دیا اور کا شاہت الوجوہ لوگ برباد ہو جائیں اسی کو قرآن نے کہا ہے وما رمیت إذ رمیت ولكن الله رمى اپ نے جو پھینکا تھا مٹی وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا اللہ نے پھکوایا تھا یعنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال حالتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے کی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی مددیں ائی رات میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے ریتلی زمین پختہ ہو گئی مسلمان تازا دم ہو گئے اور پھر اللہ نے عید کام اللہ حفی من کا اللہ تعیٰ نے مسلمانوں کے سامنے کفار کے لش کو کم کر کے دکھایا اور کفار کے سامنے بھی مسلمانوں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا تاکہ دونوں مقابلہ کر سکیں اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا جیسا کہ علی عمران میں اس کی تفصیلات آئی ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے تدبیریں کی دعائیں کی پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی یہ اصول ہے کہ مومن کو بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے لیکن اپنی طرف سے جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے پھر اللہ کی طرف رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے نہ صرف اس پر بھروسہ نہ صرف اس پر بھروسہ دونوں چیزیں بھروسہ تو اصل اللہ پر لیکن اپنی طرف سے جو بھی تدبیر ہو اختیار کرے لیکن ان تدبیر پر بھروسہ نہ ہو آخر میں بھی پھر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں اگر اور ہتھیار بھی ان کے ساتھ نہیں ہے معمولی ستر اونٹ تھے باری باری لوگ سفر میں سوار ہوتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت علی اور ایک کے اور صحابی تھے تو وہ تینوں باری باری سوار ہوتے تھے تو دونوں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیے میں چل کر آؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ نیکی کی تم کو ضرورت نہیں ہے تمہیں جس طرح سے اللہ کے راہ میں قربانی دینے کی ضرورت ہے اور نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے اور مجھ سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو میں جیسے کمزوری اور تھکاوٹ مجھے لاحق ہو سکتی ہے تمہیں بھی لاحق ہو سکتی ہے تو یہ رسول اللہ کا برتاؤ تھا کہ راستے بھر باری باری ان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوتے رہے اور اپنے آپ کو بھی قافلے کے ایک فرد کی یہ بہت بڑی بات ہے اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے جہاد کے میدان میں بھی مشرکوں کے وعدوں کا پاس و لحاد رکھا حضرت حضیفہ بن یمان اور ان کے والد ان دونوں نے مشرکوں سے معاہدہ کیا تھا کسی مسئلے میں کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں تو وہ دونوں بدر میں شریک ہونے کے لئے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں آپ شریک نہیں ہو سکتے آپ نے کفار سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, پھر میرے ساتھ آپ شریف نہیں ہوں گے جنگ کے موقع پر بھی وعدے کا درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتا بار بار اس نے اصرار کیا رسول اللہ نے قبول نہیں کیا آخر وہ خود مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا یہ اپنوں پر بھروسہ ہونا چاہیے دوسروں پر بھروسہ کر کے خاص طور پر اسے موقع پر جہاں حق و باطل کا معرکہ ہو جہاں عزت کا مسئلہ ہو جہاں زندگی کا مسئلہ ہو جہاں بقا کا مسئلہ ہو جہاں ہمارے راز موجود ہوں وہاں ہم غیروں کو اپنے ساتھ نہ رکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا پیغام ہے پھر جب جہاد ہوا۔ تو اللہ کے رسول مقابلے کے لیے وہاں سے تین لوگ آئے رتبا شہبہ اور ولید نامی تین بڑے سردار آئے تو یہاں سے تین انسار ان کے مقابلے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ انصار ہمارے مقابل نہیں ہم مکے والے ہم بڑے ہیں تو اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے تین لوگوں کو بھیجا اپنے چچا حمزہ کو بھیجا اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ کو بھیجا ابو عبیدہ اور تیسرے اپنے چچاذات بھائی اور داماد حضرت علی کو بھیجا اپنے خاندان سے ابتدا کی ایسا نہیں کہ دوسروں کو بھیجا تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہیں سے بھی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے دوسرے انگلیاں اٹھا سکے تو رسول اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے بلکہ بیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تک میں آگے بڑھ کر دیکھ نہ لوں آپ لوگ حملہ نہ کریں خود آگے بڑھ کر آپ نے دیکھا کہ دشمن کتنے قریب آ چکے ہیں پھر کہا کہ آپ حملہ یعنی دشمنوں سے سب سے زیادہ قریب خود پہلے گئے اپنے آپ کو پیش کیا دوسروں کو پیش نہیں کیا یہ جنگ کے میدان میں بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے پھر جنگ ختم ہو گئی اور مشرقین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار قید کیے گئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمد کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمام لشکروں کو تنے تنہ شکل دے دی اور اپنے بندے کی مدد کی جیتنے کے بعد بھی اپنی طرف اس جیت کو منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف کہا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا پھر جو مشرقین کے مقتولین تھے گندے کھوے میں اس کو پھقوا دیا اور جو قیدی تھے ان قیدیوں کو قید کرنے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آج کل کی طرح نہیں کہ قیدی ملے تو ان کو مار کاٹ کر ان کے ٹکڑے بنا دیے جائے نہیں کہاں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا تو ایک صحابی خود کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ میں مشرقوں کے پاس میں مسلمانوں کے پاس قید تھا تو ان کے پاس جو کھانا آتا تھا اچھا کھانا مجھے بھی کھلاتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا آپ نے مشورہ دیا پھر جو مال ملا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کیا تو یہ ایک مختصر سا نمونہ تھا کہ میدان جہاد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس طرح سے ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین